کسی صاحب نے بہت اچھا مسئلہ پوچھا یہ گلشن خان ہے کوئی صاحب یہ بھی باہر کے کہتے ہیں پریوں کی اسلام میں حقیقت ہے کیا ان سے فرشتوں کا کوئی تعلق ہے یہ ایک نیا سوال جی اب یہاں ہے کہ میں بتاؤں کہ پریوں کی ایک مخلوق ہے فرشتوں سے ان کا تعلق نہیں کبھی آپ یہ سمجھے کہ پری مونس ہوں گی فرشتے مذکر ہوں گے یہ بھی صحیح نہیں فرشتے نہ مونس ہیں نہ مذکر ہیں نہ ہی ہیں نہ فی ہے ٹھیک ہے اچھا پریوں کا وجود کیا ہے عالی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے ملفوظات کی پہلی جلد میں کسی آدمی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ ایک پری حضور کی خدمت میں آئی اور مشرف با اسلام ہو کر کے گئی اس سے پریوں کا ثبوت ملا اور اسی میں آگے ہے کہ وہ آہ آہ کبھی کبھی حضور کے دربار میں حاضر بھی ہوا کرتی ایک مرتبہ اسے حاضر ہونے میں کچھ دیر ہوئی کچھ مہینوں کے بعد آئی حضور نے اس کا سبب پوچھا کہ بہت دن سے تم نہیں آئیں اس کی وجہ کیا اس نے جواب دیا کہ میرے عزیزہ کا ہند کی سرزمین میں انتقال ہو گیا تھا میں وہاں گئی تھی جس کا معلوم ہوا کہ ان میں موت بھی آتی ہے زندگی بھی ہے آ, یعنی جیسے ان کے یہاں اولاد اور تولود اور تناسل کا سلسلہ انسانوں میں ہے ویسا ان میں بھی ہے لیکن ان کا تعلق نہ جنات سے ہے نہ فرشتوں سے ہے اور اس کے لیے آپ اعلی حضف فاضل بریبیل کے ملفوظات حصہ اول کا مطالعہ فرما سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے